اور آپ کی کالز آپ کے ایس ایم ایس آپ کے میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں نبی مخترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے مگر آج جو درود پاک کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ ایسا درود ہے کہ اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہم ایک بہت بڑی بیماری سے بچ جائیں گے ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے حضرت علامہ فیروز آبادی سے منقور ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد یہ پڑھ لیا کرو اللہ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہہ لیا کرو تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری گیبت سے باز رکھے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری یہ روایت ہے کہ اگر ہم کسی محفل میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس طریقے سے بتایا گیا درود پڑھ لیں گے تو اب اس گیدرنگ میں عموماً زندگی میں جو گیدرنگ ہوا کرتی ہے جو محاقل سجتی ہیں اس میں بندہ بیٹھتا ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ الٹی سیدھی باتوں میں الٹے سیدھے معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے اور بسا اوقات گیبت تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں وہ کسی نہ کسی کی برائی کسی نہ کسی کی گیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی گیبت سے بچیں گے اور جب اس مجلس سے اٹھیں تو پھر یہی عمل دورا لیں گے تو اب باقی بچنے والے لوگ وہ آپ کی گیبت سے بچیں گے آئیے محبت کے ساتھ ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھیں صلی صل اللہ علیہ صل علی وسلم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت کو مطلب شریف میں تحریر فرمایا آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ مٹی کھانے کا بڑا شوقین تھا اور ایک دکان پر وہ چینی خریدنے کے لیے گیا اور دکاندار سے کہا کہ مجھے تین کلو مثال کے طور پر چینی دے دو اب دکاندار نے جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ میں چینی تو آپ کو دے دوں گا لیکن میرے پاس جو ترازو ہے اس میں جو باٹ رکھے جاتے ہیں وہ مٹی کے ہیں اب وہ شخص چونکہ مٹی کھانے کا شوقین تھا تو اس نے کہا کہ باٹ مٹی کے ہوں یا لوہے کے ہوں مجھے اس سے کیا غرض البتہ مجھے تو چینی سے مطلب ہے دکاندار نے دیکھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ وہ چینی تولنے کے لیے اندر چلا گیا جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے اب یہ مٹی کھانے کا شوقین شخص جو گاہک بن کر اس کی شاپ پر آیا ہوا ہوتا ہے وہ باٹ اٹھا کر چاٹنا شروع کر دیتا ہے جب چاٹنا شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس باٹ سے مٹی کچھ نہ کچھ کم ہوتی جاتی ہے اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دکاندار مجھے دیکھ لیں اور مجھ پر ناراضگی کا اظہار کرے البتہ وہ چھپ چھپ کر مٹی چاٹ رہا ہوتا ہے اچھا جو دکاندار ہوتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص باڑھ سے مٹی چاٹ رہا ہے اس نے یہ ریئلائز تو کر لیا لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یہ بات بھی ریئلائز ہوئی کہ اگر یہ مٹی باڑھ سے چاٹ رہا ہے تو دراصل یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے باڑھ سے اگر مٹی کم ہو گئی تو اب جب چینی اس باڑھ سے ڈلے گی تو ظاہر ہے کہ یقیناً وہ چینی کم جائے گی لیکن وہ شخص مسلسل مٹی چاٹتا رہا اور, اس اس اس اور پیار اسلامی بھائیوں اس حکایت سے بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ایک مقافت العمل ہے یہاں پر جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے ایک مشہور محاورہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی آج اگر کسی کو تکلیف دی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی لمحے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا بدلہ ہمیں بھی دے دیا جائے دنیا میں ہی ہمیں تکلیف دے دی جائے لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں انہیں دھوکہ نہ دیں ان کو ان, کو, ان کا جھوٹے الزامات نہ لگائیں ان کا قرض نہ دبائیں ان کی زمینوں پر قبضہ نہ کریں ان کے گھریلو زندگی میں زہر نہ گھولیں ان کے لیے بدگمانیاں نہ پھیلائیں کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈالیں کہ جس سے اس کا کا دل دکھ جائے کسی مذاق نہ اڑائیں کسی کی گویا عزت کا جنازہ نہ نکالیں کسی کی ترقی ہو تو اب اس کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنا, بنا کریں کسی کی ترقی میں روڑے نہ اٹکائیں جسے کہا جاتا ہے عام اور زبان میں کہا جائے لوگوں کے لیے برائیوں والے معاملات نہ کریں انہیں بدنام نہ کریں چونکہ جو آج کریں گے جو بوئیں گے وہی فصل کاٹی جائے گی ہمارے ساتھ مبلی کے دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شفیق اتاری المدنی دعوت برکات علیہ بھی افروز ہوتے ہیں موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی مدنی پھول لیں گے سب سے پہلے تو آپ کو فلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا موضوع جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ جملہ بہت ہی کامن سا جملہ ہے اور تقریباً بولتے ہی اس اچھا یا برا جو ری ہے اس کے لیے وہ آخرت میں اسی کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اچھائی یا برائی صرف آخرت کے ساتھ ہی نہیں یعنی اگر کسی کے لیے انعامات ہیں یا سزائیں ہیں وہ آخرت کے لیے تو ہیں جو کچھ بھی اس کے لیے لیکن اس دنیا کے اندر بھی اس آدمی کے سامنے بعض اوقات ایسے واقعات کا ظہور ہو جاتا ہے بعض اوقات وہی کہتے ہیں کہ جس اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت سامنے آ جاتے ہیں تو بعض ایسے واقعات جو مشاہدن دنیا کے اندر ایسے ظاہر ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو ایک مثال اور محاوروں سے یاد کرتے ہیں کہ یہ مقافت عمل ہے یہ جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مئی یام الس کال ازرت خی اور اگر ایک ذرے برابر بھی کسی کے لیے بھلائی ہو نیکی ہو تو وہ اس کو ضرور دیکھے گا وم یامل مس کال ازراتن شر رہیں اگر ایک ذرے کے برابر بھی شر ہے کسی کا تو برائی ہے تو وہ اس کو بھی ضرور دیکھے گا قیامت صحیح. کے دن یعنی ہر چیز اس کو بالکل واضح طور پر اس کے نامہ معال میں ہوگی اچھا یہ یا برائی جو بھی معاملات ہیں صحیح قرآن مجید میں دیگر آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا الذین ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر, جان ہر نفس یہ جان لے کہ وہ آگے کل کے لیے کیا مقدم کر رہی کیا بھیج رہی ہے کل کے لیے کیا آگے پہنچا رہی ہے تو یعنی دنیا کے اندر سیدھی سی بات ہے کہ جو آدمی زمین میں بیج بوتا ہے اسی کی فصل پاتا ہے اب بیج چاہے وہ نیکیوں کا ہم بو رہے ہیں اندبع تو اس کے انعامات جزائیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رہتی ہے اور اگر بیج برائی کا ہے اے تو اے پھر اس کے اوپر جو سزائیں اے اے ہیں اور جو دی دیگر تکالیف جو ہے وہ آخرت کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ پڑتا ہے یہ ہے آخرت کے معاملات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے البد <لائبلا> اللہ نیکی <حسد> جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی بل اور گناہ جو ہے وہ بھلایا نہیں جاتا اے اے پھر ارشاد فرمایا آگے بدیان اللہ <يمود> اور جس نے ان چیزوں کا بدلہ دینا ہے وہ فنا ہونے والے نہیں اللہ پھر ارشاد فرمایا فکن کما شیتا کما تدین اتدان تو پھر آپ جیسے تیرا دل چاہے ویسا ہو جا اللہ اور جو کرو گے وہ بھرو گے اللہ جو کرو گے وہ اس کے ساتھ جو ہے بھی پڑتا ہے یہ حدیث پاک میرے خیال ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں بھی اکثر سنایا جاتا ہے اس میں یہ حدیث پاس سنائی جاتی ہے گویا ہر جمعے کو ہمیں یہ بار بار ریپیٹ کروایا جاتا ہے ہمیں یہ یاد دلوایا جاتا ہے مفتی صاحب نے بڑی پیارے انداز کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی کہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اچھا یہاں پہ یہ بھی اس کی تفصیل میں اس کی تشریح میں یہ بھی بیان, بات بیان کی گئی جی کہ جو کچھ کرو گے اس کا تو وہ, وہ تم بھگتو گے وہ تمہیں بھرنا ہوگا اس کا یعنی وہ تمہیں ملے گا صحیح لیکن کسی کے ساتھ اگر کچھ کرو گے تو اسی کی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا اللہ اب ہم مشاہدہ کرتے ہیں جی نیکی والے کام آدمی کرتا ہے اس کو بھلائیاں بنایا خیر بہت کچھ ایسا نصیب ہوتا ہے صحیح اچھا برائی والا بدی والا وہ چاہے کسی کے کاروبار کے لیے ہو صحیح چاہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ گھریلو معاملات پہ ہوں صحیح صحیح چاہے وہ کسی کے آفس کے اپنے معاملات ہیں وہاں تک اس کی زندگی محدود ہے تو اگر آدمی اچھائی کرتا ہے اچھائی ملتی ہے اچھائی لیتا ہے اور اگر وہ برائی اور شر پھیلاتا ہے تو وہ بسا اوقات یہی شر یہی برائی اس کے آگے بھی آ کے کھڑی ہو جاتی اور پھر آدمی یہ افسوس کرتا ہے اور بلکہ اب اپنی ہتھیلیاں ملتا ہے گویا کے کہ, کہ کاش اس کی ابتدا میں نے رکھی نہ رکھی ہوتی اے اے اے اے یہ برائی جو میں نے آغاز کیا اور کسی, اور لیتا لیتا اور لیے, کسی اور کے لیے میں نے کیا آج میرے آگے ہی وہ سامنے آ کے کھڑی ہوگی اور یہ کاش میں ایسا معاملہ نہ کرتا کسی کے لیے گڑا خود, ہوگے خود ہی گر جاؤ گے بلکول بلکول کسی کے لیے اچھا باز ایک کا تو ایک نا برائی اور بعض کا نیت بھی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جو ہے قلم کے اندر ایک, ایک واقعہ کی حکایت پوری وہ پورے واقعہ مشہور ہے سورہ قلم کے اندر, اندر وہ سورہ جس میں بیان کیا گیا کہ ایک اللہ والا تھا ایک اللہ کرنے ایک بندہ تھا اور اس کا ایک باغ تھا پورا وہ باغ ہے اور اس باغ کے اندر جب پھل لگنے لگ... کے لیے موسم آتا تو وہ اعلان کرتا غریبوں مسکینوں آؤ جو پھل میرے گر جائیں جھولی میں نہ آئے تم اٹھا لیا کرو تو, تو وہ بڑے مسکین انتظار میں رہتے ہیں اب آپ بتائیں ذرا پھل اترنا ہے جھولی کے اندر ایک اچھا خاصا پھل نیچے گر جاتا ہے صحیح تو اب پھل نیچے جب گرتا تو وہ کہتے یہ مسکین ہوگا یہ مسکین ہوگا مسکین لے جائیں گریب لے جائیں اب اس کا انتقال ہوا اس کے بیٹے تھے لیکن کیا کیا صرف نیت اچھا کیا اچھا اور یہاں کسی کے ساتھ وہ بھی کوئی اور ایسا معاملہ نہیں کیا اپنے اسی ایک اچھے مشن کے اوپر ایک رکاوٹ ڈالی اور یہ دیکھیں کہ اب اس بری نیت اور اس برے عزم کے اوپر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اب وہ جب پھل لینے کا وقت آیا جب موسم پھل تیار بالکل فصل تیار تو اب یہ نکلیں وہ واقعات پورے بیان کیا گیا بالکل شہری کے ٹائم یعنی صبح صبح نکلے اندھیرے میں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کوئی اونچی وا سے بولے نہیں بالکل آرام آرام سے جاؤ اور کہیں ایسا نہ ہو غریب کو پتا چل جائے مسکین یتیم کو پتا چلے ہمارا راستہ کوئی نہ پیچھے پکڑ لے اب وہ جاتے جاتے جب دور نکل گئے دیکھا تو جو ان کی فصل کے جو جگہ تھی وہ بالکل خالی پڑی ہوئی اب وہ بلدی بلدی کہہ رہے یار ہم اندھیرے میں نکلے تھے راستہ ہی بھول گئے شاید ہو سکتا ہے راستہ ہی بھول گئے درمیان والا تھا اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھول گئے بلرحن محروم ہوں ہم محروم کر دیے گئے میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تصویر بیان کرو اللہ سے معافی مانگو ایسا نہیں کرو یہ کیوں برازم لے کے چلے گئے وہ ہماری اس بری نیت کی وجہ سے یہ اس کی جزا دیکھ لے اللہ کہ اللہ وہ سارا کچھ ہمارا تباہ ہو گیا وہ فصل ہماری چلے گی جب اس پہ انہوں نے پھر آپس میں مشاورت کی کہ اب کیا کریں تو آپس میں یہ ہوا کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ کے جو ہے وہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے معافی مانگتے ہیں انہوں نے اللہ کی تصبی بیان کی پاکی بیان کی اللہ سے معافی مانگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں آپ فرماتے ہیں کہ ان کی اس معافی کے بعد اور اس اچھی نیت پر اب جو آئندہ ان کی فصلیں اور وہ پھل ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت واقعہ واقع مدریشم کے ناظرین یہاں پر یہ واقعہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا لیکن ایک اور بات یہاں پر سیکھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے خوبصورت خوبصورت سے واقعات ہیں ہم کتنے واقعات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا واقعات بیان کیے گئے بسا اوقات مبلگین یا کوئی بھی مقرر جب واقعہ بیان کرتا ہے تو آگے سے تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب آپ تو واقعات سناتے رہتے ہو حالانکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے خوبصورت خوبصورت سے واقعات بیان کیے گئے تو یہ ساری چیزیں ہم ہمیں یہ ریئلائز کروانے کے لیے ہمیں جو ہے یہ بہاور کروانے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ جناب جو کر رہے ہیں یہ اگر درست کریں گے تو درست کاٹیں گے اچھا کریں گے تو اچھا کاٹیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر آلو کی بیج بویا ہے تو اب اس میں سے پیاز اگ جائے یہ نہیں ہو سکتا اگر آلو کا بیج بویا ہے تو اب اس میں آلو ہی آپ کو نکلیں گے مم ایک اور بات یہاں پر دیکھی جاتی ہے اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ کامن چیز ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے چاہے وہ نعمت مال کی صورت میں ہو چاہے وہ عزت کی صورت میں ہو کسی منصب کی صورت میں ہو تو اب اس کی ٹانگیں کھچنا شروع کر دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں اس سے وہ حصہ شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ سے نعمت کسی نہ کسی انداز کے ساتھ چھن جائے اس کے <coughs> بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھیں اس بارے میں تو پہلی یہ چیز یاد رکھنی چاہیے چاہے کسی کی دولت زیادہ ہو یا کسی کے ساتھ اس کو شہرت ہے اس کو منصب ملا ہوا ہے صحیح <coughs> کوئی بھی ایک معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے اس کا مقام ہے تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں اور اپنا یہ تصور بنائیں کہ اس کو اگر دولت ملی ہے تو کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے بالکل اس کو یہ منصب اگر عزت والا ملا ہے اللہ نے اس کو یہ منصب دیا ہوا ہے تو اب اس اعتبار سے انہیں روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ جو اللہ تبارک کو بطالہ خود ارشاد فرماتا ہے جیسے قدسی میں ہے یہ بیان کہ جو شخص میری تقسیم پر راضی نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنا رب بھی کوئی اور بنا لے یعنی اس کو تقسیم پر راضی یعنی اللہ کی جو تقسیم ہے جس کے ساتھ جس کسی کو مال زیادہ دیا ہے کسی کو کچھ اور ہے جب ہمارے ہمارا یہ ہے کہ رزک دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ مقام مرثر دینے والی ذات وہ اللہ تبارک بطالہ کی اب اس کے اوپر ہم کسی کے ساتھ جیلس ہو جائے ہم کسی کے ساتھ اعتراض کرنے والے اور حسد اگر کوئی کرتا بھی ہے کسی سے پہلی بات تو یہ کہ حسد میں یعنی یہ کہ آدمی تو کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے سوچا یہ مذمت ہے یہ برائی ہے یہ نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے اس میں حسد کرنے والا دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے حسد کرنے والا دل ہی دل کے اندر ایسا بیمار بن جاتا ہے کہ وہ بلکہ بیان کیا گیا باقاعدہ کہ حسد کرنے والے کی عمر کے اندر تنگی ہو جاتی ہے اس کا دل ہی دل میں کیونکہ حسد باطنی نہیں بیماری دل کا مرض ہے اور دل میں ہی جب وہ کسی کے بارے میں کڑتا رہتا ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ عمر کے اندر بھی تنگی آ جاتی ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کو بالکل جو وہ پیچھے رکھنا چاہیے رش کریں آپ رش کریں اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس کے پاس ایک نعمتیں اور عطا فرمات ایک سے دو ہو جائیں اس کے پاس ایک گاڑی ہے دو گاڑیاں اس کے پاس ہو جائیں لیکن رب العالمین تیرے خزانے وسیع ہیں جی مجھے بھی اتا فرما صاحب اگر دنیاوی پوائنٹوں بیان کیا جائے تو کل تک مجھ سے نیچے والا بندہ اس کے پاس ایفیکٹ نہیں تھی آج وہ سیوک یا کرولا لے کر گھوم رہا ہے آج بڑے برانڈ کی گاڑی لے کر گھوم رہا ہے آج اس کی فیکٹری کل میرے سامنے اس کی دو دو مشینیں خریدنے کی گنجائش نہیں تھی آج جناب اتنی بڑی فیکٹری لگا کر بیٹھ گیا کل تک اس کے, لیے اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا کیا ہے کہ مکان میں رہتا تھا آج اتنی بڑی کوٹھی بنا لی یہ سب چیزیں کیسے ایکسپٹ ہوسے قبول ہو نہیں کیسے قبول اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ قبول نہ کی جائے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار وہ شخص کل تک میرے سے نیچے تھا آج جناب ایسے آنن فارن کیسے پیسے والا ہو گیا ہو گیا ہو گیا میں نے ایک ہی حکایت پڑی کہ ایک شخص وہ اس کے گھر پر کھانا کھا رہا ہے لذیذ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھانے کے دوران ایک سائل آیا اس کے دروازے پر اور اس نے دستک دی کھانا کچھ بیک مانگی تو وہ اس کا میاں بیوی بیٹھے تھے شوہر بڑے غصے میں باہر آیا اور اس نے آگے جھڑکا جھڑکا اور اس کو جو ہے وہ اس کی توہین کی اس کی عزت خراب کی جو بھی اس میں معاملات کر کے اس کو نکال دیا طرح طرح لگا دیا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد اس کے مالی حالات بہت خراب ہونے لگ گئے اتنے خراب ہوئے اتنے خراب ہوئے کہ اس کی اپنی ہی فیملی یعنی ٹوٹ گئی گویا کہ Allahoup کہ اس کی بیوی بی نے بھی اس سے طلاق لے لی اور وہ جدا ہو گئی اب یعنی گزر بسر ہی نہیں ہو رہا تو کیا کریں اب اس نے آگے جا کر کہیں اور شادی کر لی نے بیوی نے کہیں اور شادی کر لی ایک عرصہ گزرتا ہے اس کے بعد ایک دن پھر وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہے اور اسی طرح کے ایک ماحول ہے کھانے پینے کا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اسی دوران کوئی دروازے پر آ کر آواز دیتا ہے دستک دیتا ہے اور بھیکاری مانگنے کے لیے آتا ہے وہ اس کی بیوی بی بی باہر آئی اور جو کچھ اس کو دینا تھا وہ سو دیا لیکن جب واپسی جاتی ہے تو واپسی جاتے ہوئے اس کے آنسو بہنے وہ رو رہی تھی اللہ اس نے کہا کہ اس کے شوہر نے پوچھا دوسرے شوہر نے کہ یہ کیا معاملہ ہے کیوں رو رہی ہو تو اس نے پھر یہ کہانی سنائی کہ میں باہر گئی تھی جس کو میں کھانا دینے گئی یہ کوئی اور نہیں تھا یہ میرا سابقہ شوہر جس کو میں کھانا دینے یہ میرا سابقہ شوہر تھا اور یہ میرا سابق شور اس نے ایک غریب کو ایک مانگنے والے کو اس طریقے سے جھڑکا اس کی توین بےعزتی کی اور اس کو اس طریقے سے اس نے اپنے گھر دروازے سے دھدکارا کہ آج یہ فقیر بنا ہوا ہے اور اس نے روتے ہوئے یہ کہانی اپنے اس دوسرے شوہر کو سنائی اور دوسرا شوہر کہنے لگا کہ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ جس کو ددکارا گیا تھا وہ کون ہے وہ میں تمہارے آگے بڑھا یعنی آپ اندازہ کیجئے وہ کہتے ہیں کہ وہ اے اے میں اے ہوں یہ جس کو اس نے ددکارا تھا تو یہ دیکھے بادقات یہاں دیکھیں وہ جو فقیر تھا جو بڑا مالدار تھا آدمی وہ فقیر بن گیا ٹھیک ہے اور جو فقیرتا معاملہ ہے پورا معاملہ بالکل اور بالکل ان تینوں کے درمیان مشاہدت دیکھ لیا اس کو نظر آ یہ سب معاملہ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت ہے مالدار کا لمحوں میں روڈ پہ آ جانا قرض دار ہو جانا مکروز ہو جانا ملازم ہو جانا ایسے معاشرے میں کئی لوگ ہوں گے ہماری زندگی میں بھی جو بہت بڑے سیٹ تھے بہت بڑے پیسوں میں کھیلنے والے تھے آج وہ چند ہزاروں کے لیے کسی کے ملازم ہیں اور اس سے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے حق ادا کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے عزت سے نوازا ہے مال سے نوازا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر جانے ہم جو غربا ہیں جو اپنے ماتات ہیں یا جو فکرا لوگ ہیں مالی طور پہ کمزور ہیں یہاں یوسف یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کسی کے مال مال اتنا سٹیٹس اسٹیٹس جدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر گھر کی تین بہنیں ہیں بل ٹھیک ہے تین بیٹیاں بہنیں ان کی شادی ہوگی رخصت ہوگی صحیح صحیح اب یہ ایک امیر خاندان میں چلے گی ایک غریب خاندان میں چلے گی ٹھیک ہے رائے یہ حالانکہ ہے بہنیں آپس میں ان کا اور کچھ معاملہ نہیں ہے لیکن ان کا بھی آپس میں ایک جدا معاملہ ہو جاتا ہے ملنے کا سٹیٹس کا یہاں تک کہ میکے آنے میں بھی بعض اوقات ایسا اور جب بات سامنے والے پھر میکے والے بھی اس میں چلے ماں باپ تو ایک محبت رکھتے لگتے ہیں بھائیوں کے انداز کچھ اس طرح مختلف ہو جاتے ہیں کہ اپنی امیر بہن سے کیسے ملیں اور غریب بہن سے کیسے ملے حالانکہ ایک ہی خون وہ بہنے لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ بعض اوقات اس طرح کے ہو جاتے ہیں حالانکہ نہیں کرنے چاہیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ہر لمحے ہر وقت ڈرتے ڈرتے رہنا چاہیے کسی <تصفح> کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہو تو اس میں کسی کا تمسر بھی نہیں اڑانا چاہیے مصحف ایک اور بہت بڑا ہمارے معاملے کا اگر کہا جائے کہ بدنما داغ ہے کسی محفل میں بیٹھا جائے کچھ دیر گزرے تو اب گیدرنگ میں سے کسی نہ کسی کی اگر عام لینگویج میں کہا جائے تو فلم چڑھانے کے طور پر اس کے ساتھ مذاق مسکری والا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ جناب اس کو کسی نہ کسی معاملے میں اس قدر گسیٹا جاتا ہے کہ بسا اوقات اس شخص کا اس محفل سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے اس میں بھی کیا ایسا ہوگا کہ جیسی یہاں کریں گے ویسی ہی بھریں گے دیکھیں یہ تو میں پہلی عرض کر چکا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کو نظر آ جائے جی کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بظاہر کوئی ظالم شخص ہے جی اور وہ ظلم کرتا رہا جی اور اس کے اوپر دنیا کے اندر اس کی پکڑ نہیں ہوئی لیکن یہ یاد رکھیں حدیث میں فرمایا گیا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو پھر ایسی پکڑ اس کی گریف ہوتی پھر چھوڑتا نہیں اللہ تا تا اللہ اور یعنی اس کو مہلت مل جاتی ڈیل گویا کہ مل لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو جائے توبہ کر لے اچھا کسی کے ساتھ دنیاوی طور پر ایسا واقعہ نہ پیش آنا یہ جو بھی ہماری آج کی گفتگو ہے اب کوئی سمجھے کہ فلاں کے ساتھ کوئی واقعی پیش نہیں آیا وہ تو آج تک یہی کرتا ہوا آیا اس نے آج تک سارے فراڈ کیے ہیں سارے دھوکے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنا بینک بیلنس بھی بڑھا رہا ہے اس نے ناجائز طریقے سے اور غلط کام کرتے ہوئے یہ سارے معاملات کیے ہوئے لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے ہم یہ تو ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بعد مشاہدے بھی ہو جاتے ہیں ہمیں ان کو دیکھ کے سن اپنے کے اندر گھبراہٹ پیدا کرنی چاہیے اور ڈر جانا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر میں اس کا جو ہے وہ کیا میں میں منہ تکتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا تو اس لیے ان چیزوں پہ ہاں جس سے دنیا میں گرچہ کچھ بھی نہ ہوا اس سے یہ اور کچھ ہو بھی گیا تو یہ نہیں کہ آخرت کی سزا معاف ہوگی آخرت کی جو سزا ہیں جو اس کے معاملات ہیں وہ پھر آخرت کے معاملات آخرت میں جو آپ نے مذاق کا کہا بالکل سختی سے ممانت اس کی اور مذاق ایسے بطور خاص جس کے اندر سامنے والے کی دل آزاریاں ہوتی ہیں تکلیف ہوتی ہیں ان کے نام بھی گاڑے جاتے ہیں ان کی خاندان کے اوپر اس وجہ سے آوازیں کسی جاتی ہیں اس کی شکل و صورت پر آوازیں کسی جاتی ہیں اس کے لب و لہجے پہ آوازیں, آوازیں کسی جاتی ہیں تو یہ ساری صورتیں جو دوسرے والے کی اذیت اور تکلیف کے اندر آتی ہیں یہ بالکل سختی سے ممالک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے کتنا ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ازیت دے وہ ویسے جیسے مجھے اس نے ازیت پہنچائیے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو اس وجہ سے قطن اس کی اجازت نہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بطور خاص واضح طور پر سورہ حجرات کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ نہ مومن جو ہے مرد آپس میں اس طرح کا مذاق مشخری کریں نہ عورتیں اس طرح کریں ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اللہ تو اس لیے آدمی کسی کے ساتھ ایسا مذاق مسخری جو اس کی توہین عزت خراب کرنے والا دل آزاری کے اوپر مشتمل تو اس طرح کے مذاق مشکری کو بالکل بالکل نہیں بلکل کرنی چاہیے بلکہ مجھے وہ نبی پاک علیہ السلاط والسلام کا ڈرا دینے والا فرمان یاد آ رہا ہے کہ پیارے آکا علی سلاط والسلام <تصفح> نے فرمایا کہ بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا جی آؤ قریب آؤ جب وہ قریب آئے گا تو اب اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اچھا پھر دوسری بار کہ آؤ قریب آؤ جنت میں آ جاؤ لیکن پھر دوسری بار جب وہ جنت کے دروازے کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ بار بار ریپیٹ کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نا امید اور مایوس ہو کر واپس لوٹ جائے گا کہ وہ اب جو ہے وہ آنے کے لیے راضی نہیں ہوگا مفتب مطلب اس قدر وہ مایوس ہو جائے گا کہ اب جو ہے اب <coughs> میں یہ میرے ساتھ مذاق ہوگا گویا دنیا نے کسی کا دل دکھایا کسی کے ساتھ مذاق کیا تو کس قدر نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ڈرا دینے کے لیے کافی ہے مفت ایک بہت بڑا آ, آ, سیٹ بیک ہمارے معاشرے کا یہ بھی ہے بلکہ ایک اور سوال میں آپ سے جو آپ کی گفتگو ہے اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کسی کی دل آزاری کرنا یہ بھی اس کے ساتھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے تو کیا یہ بھی ظلم کہلائے گا کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری کرنا تکلیف دینا یہ بالکل اس کے اوپر یہ ظلم ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جو اس کے لیے تکلیف دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیض ہے جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو تو اللہ ازب جل اسے ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہو یعنی جو کسی کے ساتھ ایسی اس کی عزت خراب کر رہا ہے اس کی, اس کی توہین کر رہا ہے تو یہ, یہ بھی ذلت میں مبتلا ہوگا اس کے ساتھ بھی ایسی ذلت میں جہاں یہ چاہ رہا ہے میری کوئی مدد کرے کاش میری یہاں پہ جو ہے وہ عزت بچ جائے کوئی میری ہیلپ کرنے والا مدد کرنے والا اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت گٹائی جا رہی ہے تو کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ زبل ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا جہاں اس کو مدد چاہیے یعنی آدمی یہ نیتیں اگر سامنے رکھے اور اسی کے اوپر دار مدار اپنا رکھے کہ میں اگر یہ بالکل یہ حدیثیں ہمیں جیسی کرنی ویسی بھرنے کا درس دے رہے ہیں بالکل دے رہے یہ بالکل واضح سمجھایا جا رہا ہے اور بلکہ خود ایک اور حدیثے پا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے برائی بدکاری کی اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں برائی اور بدکاری کرنے کی تو صاب کرام علی مردان کو بڑا جلال آ گیا کہ یہ کیسا سوال کر رہا ہے اور کیسی اجازت مانگ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کے یہ حکمت ہے آپ کی بھی وہ سمجھانے کا انداز بھی کتنا خوبصورت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اسے بٹھا لیا اور اس سے کہا کہ اس ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری اگر بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو یا تمہاری خالہ کے ساتھ تمہاری ماں کے ساتھ مختلف رشتے اس کو گنوائے تو کیا تم پسند کرو گے ہرگز نہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا تو یہ بھی یہاں پہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کی مثال سے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جب یہ برا ارادہ کسی کے بارے میں رکھتے ہو تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کسی کی ماں کسی کی خالہ ہے تو جب تمہیں تیرے رشتے اتنے عزیز ہیں تو دوسروں کے رشتے بھی اتنے عزیز ہونے چاہیے محترم ہونے چاہیے تو اس نے توبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ باتیں ہمیں واضح طور پر یہ درس دے رہی ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی وہ ایسی طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا پھر جب پچھتاوا ہوتا پھر آدمی کہتا شاید یہ میں نہ ہی کرتا اس کے ساتھ ایسا معاملہ تو میرے ساتھ بھی یہ نہ ہوتا نہ ہوتا بسا اوقات بہت سارے معاملات یہ دیکھے گئے ہیں کہ بندہ کسی کے گھر کے اندر میاں بیوی اگر کوئی خوش ہیں تو اب جناب وہ کسی نہ کسی انداز کے ساتھ اس کو ایسا پین اپ کریں گے کہ ان کے گھر میں گویا آگ لگ جائے ان کا یہ ہستا برتا گھر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے Allah. وہ برباد ہو جائے ان کے <coughs> گھر میں اگر خوشیاں ہیں تو وہ گمی میں تبدیل ہو جائیں کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا وہ سب اس بارے میں کیا فرمائیں گے جی ہاں بازو کا تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے اس میں بعض کا لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا ہمارے گھر میں کون سی خوشی ہے تو یہ کیوں اتنے خوش نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا بعض کا اچھا انتقام بھی لینا ہوتا ہے میرے پاس ایک آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میری شادی شدہ ہوں ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں ہم سب ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میری بیوی بی کے ساتھ گھر کے اندر اذیت تکلیف دی جا رہی ہے ٹھیک ہے جب میں اس موضوع پہ اپنے بھائی یا بہنوں سے بات چیت کرتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے کہ ہماری بہنیں کون سی خوش ہیں جو دوسرے گھر میں گئی ہوں اللہ حافظ. تو اب اس بارے میں ہماری دین کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے تو میں بات ایک یعنی سوچنے پہ یہ مجبور ہوا کہ اگر بل ان کے ساتھ کہیں بھی ہو رہا ہے تو یہ انتقام کسی اور سے لیا <سلام> جا رہا ہے <سلام> انتقام کس انداز سے اور کس طریقے سے اور وہ بھی کسی اور سے Allah تو یہ کیسی حق تلفیوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور کتنے کتنے گناہ اس حوالے سے یعنی انتقام کا معاملہ معاملہ کہیں ہے <سلام> اور انتقام کہاں لیا جا رہا ہے Allah اور کیا قصور ہے جی اگر آپ کے ساتھ کسی نے شادی کی ہے اور آپ کی بہن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اب اس میں آپ کو شہری آنے والی کا کیا قصور ہے اس نے کون سا براد کیا ہے یا ان کے کون سے خاندان میں یہ شادی ہوئی ہے تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے ایک عورت حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی خصوص نورانی کی زوجہ کو آپ کے خلاف بڑکا دیا گیا تو آپ نے اس عورت کی بینائی زائل ہونے کی دعا فرمائی تو وہ اسی وقت اندھی ہو گئی <تصفح> پھر وہ آپ کی خدمت میں آ کر فریاد کرنے لگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی تو اس کی بینائی لوٹ آئی اور عام بھی واپس آ گئی مطلب <تصفح> دیکھیں یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور اس کے لیے جناب اب اس نے جو کہا جائے کہ اگر کوئی دعا کر دی تو اب اس کی بینائی چلی گئی کیا فرمائی ہو سر دعا ضرار کے بارے میں جی کہ ان دیکھیں بعض اوقات واقعی اس طرح کا سلاف کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا نیکو آدمی کے ساتھ بطور خاص ہے یعنی یہاں کوئی سبب نہیں بلا وجہ ان کے گھر کو بھڑکانے کی بات ہے جی قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے پہلے بھی آپ نے کہا نا واقعات میں تو حضرت حضرت موسا علی اسلام جی آپ کے خلاف دعا کرنے والا کون شخص ہے بلم بن باورا اللہ قرآن میں نو پارے میں پورا واقعہ موجود ہے جی اور قرآن اس کے بارے میں کیا فرمایا ولو شین الا اگر ہم چاہتے اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیتے اور وہ جو اس میں آزم جاننے والا اور جس کے مدرسے کے اتنے طالب علموں کی تعداد ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بارہ سو تو دباتیں تھیں صرف جس سے لکھا کرتے تھے طالب علم بیٹھ کر اللہ اب یہی اس کی بدبختی تھی کہ مال کے لالچ میں آ کے اس نے حضرت علیہ السلام کے بارے میں دعائیں زرر کرنے بد دعا کرنے بارے میں نکلا لیکن جب نکلا تو پھر اسی کے اوپر وہ ایسا وبال اللہ کی تبرک کی طرف سے ایسی سزا بن گیا اس کی زبان جو ہے وہ لٹک کے باہر آ جاتی اور یہ لوگوں سے کہتا رہا کہ دیکھو میں ایک اللہ کے نبی کے بارے میں یعنی یہ میں اس طریقے سے ایک بری سازش بری نیت سے باہر نکلا ہوں میرے ساتھ یہ معاملہ وہ جو دعا ان, وہ ان کرنے وہ اس کے لیے جاتا ہوں اپنے خلاف جو ہے وہ دعا ہوگی اس وقت لیے وقت ان معاملات سے یعنی کسی کے بارے میں کسی اللہ والے کے بارے میں بطور خاص کوئی ایسی باتیں کرنے سے آدمی کو بہت زیادہ محتاط رہنا بالکل چاہیے محتاط رہنا چاہیے بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہش سوچی جائے ان کے اگر گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو بلکہ یہاں تو شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ بیچ میں پڑھ کر کے گھر میں آپس میں محبت کروا دی جائے ان کے گھر کو بتایا جائے نہ کہ اجاڑا جائے شیطان جو ہے مختصر نبی پاک علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ شیتان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اب ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب اور جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوگا میں اسے اپنے زیادہ قریب رکھوں گا اب لشکر جب واپس آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے فلا فتنہ برپا کر دیا میں نے فلاں اتنا برپا کر دیا تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی اور ایسا فتنہ کیا کہ وہ دونوں جدا ہو گئے اب جب یہ شیطان نے سنا تو اسے کہا کہ تو قریب آجا تو نے بڑا اچھا کام دیا ہے اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا یعنی شیطان کا اگر پسندیدہ مشغلہ سمجھا جائے تو یہ میاں بیوی بی کے درمیان کسی کے گھر کے درمیان وہ جدائی دلوانا بھی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مدرچنل کے ناظرین کی کالز بھی ہوں گی مصلاف کافی دیر سے مندر چنل کے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے آ, اگر کال ہیں تو وہ چلا دی جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کی میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے میدان کربلا میں تہوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم و مسائل ٹائ گئے تو یہ ظلم و مسائل کرنے والوں کا دنیا میں کیا انجام ہوا دنیا میں انہوں نے کیا اتنے ظلم مصاحب کے بعد بھی جو یزید کو اچھے الفاظ میں یاد کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں جزاک اللہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ ان شاء آپ کی کال کا جواب بھی دیتے ہیں ایک اور کال چلا رہے ہیں علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یعنی گزارش ہے کہ میں ماضی میں بہت گناہ کرتا تھا اور ابھی مدنی ماحول میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں اور گناہوں کا توبہ رو رو کے کرتا رہتا ہوں کیا ابھی بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی پڑے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ شاء آپ کی کال کا جواب بھی سب سے لیں گے ایک اور اگر کال ہے تو وہ دے دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سکے محمد شاہ رخ اطار بادشاہ سلسلہ علم کی کہ اور جیسی کرنی ویسی بھرنی یوسف سلیم میں ماشاءاللہ بہت سارا موضوع لیا ہے واقعی جس حساب سے موضوع لیا گیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اسی کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے ایسا دیکھا بھی گیا ہے اور ہوا بھی ہے اگر ہم کسی کی مذاق کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کوئی دوسرا مذاق کر جاتا ہے ہم کسی کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں تو ہمیں اچھا ہی ملتی ہے ہم کسی سے اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں دوسرا اس نے اخلاق کے ساتھ ہے اور ہم کسی سے سلام کرتے ہیں تو دوسرا سلام کرتا ہے تو کیا بات ہے مدینے کی کیا موضوع دیا گیا علیکم ورحمت السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا لیکن کسی کے ساتھ ان کا آخری والے جملے پر تھوڑا سا توجہ میں چاہوں گا آپ کی کہ کسی کے ساتھ سلام کیا جائے تو وہ بھی سلام کیا کرتا ہے تو کیا صرف اپنے جاننے والوں کو ہی سلام کرنا چاہیے یا سب کو سلام کرنا چاہیے دیکھیے حدیث پاک میں اس بارے میں تو واضح طور پر پاد فرمایا گیا جانتے ہو یا نہ جانتے ہو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے جی ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے اور باقی اس کا یہ ہرگز اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر اس نے زیادتی کی تو ہم نے اسے زیادتی ہی کرنی جی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت درس دیے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا جو تمہیں معروم کرے تم اسے عطا کرو اے اے اے جو تمہارے ساتھ رشتہ کاٹے تم اس کے ساتھ جوڑنے جوڑو رشتہ تو ہمیں تو اس کے ساتھ جوڑنی چاہیے ہماری ہمیں یعنی ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے نہ اگر اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے لیکن ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ نہ ہو یہی کوشش ہماری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا پہلی کال کا جواب مختصر میں عرض کرتا ہوں اس میں جیسے کہ اتنے ظلم اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ پہ ظلم ہوئے اور یہ مصائب تھے پھر یہ مصائب جنہوں نے ڈھائے ہیں ان کے ساتھ کیا انجام تو انہوں نے تو اپنے دنیا کے اندر ہی یہ معاملہ دیکھے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور میری اطرت کی وجہ سے مجھے ازیت دی ارشاد فرمایا گیا کہ اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے اس پر جنت حرام کر دی گئی جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں بطور خاص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں بھی یہ بطور خاص نام لے کر ارشاد فرمایا کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا اور جو ان سے سلح رکھے گا اس سے میں سلح رکھوں گا اب یہ دیکھیں اہل بیتے اطہار رضی اللہ تعالیٰ نوں ان کے ساتھ میدان کربلا کے اندر جو ظلم زیادتی اور جو گویا کے مصیبتوں کے پہاڑ ایک طرح کے ان پر ڈھائے گئے اور یہ ایسے صبر اور استقلال کے ایسے گویا کے پہاڑ ہی بنے رہے اور یہ مثال جو ہے وہ رہتی دنیا تک قیامت تک جو ہے وہ لوگ اس کو یاد کریں گے کہ واقعی ہی وہ کیسے صابرین تھے اور کسی طرح کس طرح استقامت کے ساتھ وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے یا جنہوں نے ظلم کیا ان کا کیا انجام تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جس جس نے بھی ظلم کیا ابن زیاد گو ابن سعد ہو یا وہ شمر ہو خولی ہو یہ سارے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جی تین سے چار سال نہیں ان کے ہوتے ہیں جی اور یزید وہ کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اللہ نے اس کی عمر میں برکت ہی نہیں رکھی ہے یعنی اڑتیس سال کا ہو کے یہ جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا چلا جاتا ہے اس نے تو سوچا کہ میں ابھی چونتیس سال کا ہوں پینتیس سال کا ہوں یہ تخت میں لے لوں گا اور یہ تخت کی رکاوٹ میں شاید امام علی مقام امام حسین ہوں گے جب یہ بیچ میں سے ختم سلسلہ ختم ہو جائے گا تو میں ہوں گا اور پھر ایک لمبی بادشاہت ہوگی اور لمبا है میں है है چلاتا رہوں گا یہ چار سال بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پورا متمکن نہیں رہ سکا اور یہ جتنی اس, اس آدمی نے جتنی خباستیں اپنے ذمے میں لے لی اور جتنے معاملات اس نے حالانکہ چند یہ کتنے سال چند سال ہی گزرتے ہیں اس کے بعد کہ اس, اس نے جو ہے وہ ایک ایک ایک ایک کو کر کے وہ مختار سخفی نے جو ہے ان کو پکڑا اور کس طریقے سے ان کو کسی کو کتوں کے حوالے کیا گیا کسی کو جو ہے وہ کس طریقے تیر مار مار کر نیزے مار مار کر اس طریقے سے نہیں ازیت نام طریقے سے ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ سزائیں ان کی اتنی مل گئی اور چار سال کے اندر اندر ہی ان کا سب جو ہے وہ یوں سفایا ہو جاتا ہے اور نام دیکھیں کہ انہوں نے کلمات آگے کچھ کہتے کہ جو آج بھی انہیں اچھا الفاظ سے یاد کرتا ہو آج بھی اس کے باوجود بھی انہیں اچھا الفاظ سے یاد کرے اس کو آپ کیا کہیں دیکھیں مختصر سی بات ہے جو یزید کو اچھے الفاظ سے یاد کرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ فرماتے ہیں جس کے سینے میں محبت رسول ہے اس کے سینے کے اندر یزید کی محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے یعنی سینے میں محبت رسول ہے تو آپ کی آل کی بھی محبت ہوگی یا نبی کریم علیہ سلاد و السلام نے تو اپنے بالوں کے بارے میں یعنی جسم کے بال کے بارے میں فرمایا جو اس کو اذیت دے تو وہ اس نے مجھے ازیت دی تو یہ تو حضور کے بیٹے ہیں جو حضور کے بیٹوں اور شہزادوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرے اور یہ بات بہت سی یعنی ان دنوں میں سننے کو مل جاتی ہے بہت سے لوگ اچھا بھی اس میں آپ بحث نہ کریں وہ تو وہ بھائی جنتیج ہے وہ روایت بھی ہے قسطنطنیہ کے حوالے سے زیادہ زیادہ وہ ایک روایت ہے اس طریقے سے نکال کے آ جائیں گی ہر دفعہ کہ وہ قسطنطنیہ کی یہ روایت ہے حدیث ہے جس میں اس کے لیے مغفرت کی بشارت دی گئی ہے وہ روایت یہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر جس نے اول وہ جائش پہلا وہ جائز جو ہے جو وہاں پہ غزوہ جو کرے گا تو وہ اس کے بارے میں ہے کہ مغفور اللہم اس کی مغفرت ہو جائے گی صحیح یزید کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ بھی اس میں شریک ہوا تھا وہ الگ بحث ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردستی بھیجا تھا کہ یہ جائز نہیں رہا تھا کہ اس کو بھیجا کہ تم یہاں پر جو ہے وہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں اور تم یہاں جو ہے وہ اپنی حرکتوں میں پڑے ہوئے زبردستی بھیجا تھا یزید کو ذات اب چاہے یہ سردار اس شفا سالار بن کر یا عام سپاہی بن کر اس لشکر کے اندر گیا تھا یہ ساری تاریخ کی کتابیں اس پر ہیں کہ یہ چھیالیس سینتالیس کے اندر یا اکاون باون یا پچپن ان سالوں میں سے کسی سال یہ گیا اس جزید اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوا حالانکہ حضرت عبدالرحمان بن خالد ابو ابود شریف کی حدیث مبارک ہے کہ وہ سب سے پہلے لشکر پہلے ہی لے کے جا چکے تھے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو تعنہ نبی تھے صحیح صحیح صحیح تو جب یہ سارے یعنی وہ ابل جیس جسے کہا وہ تو پہلی فضیلت لے جا چکے ہیں کہ جو اس میں شریک ہیں اچھا پھر ایک اور یسوی بات کہ اگر اسی کو روایت کو لے کے کہہ دیا جائے کہ یہ مغفرت ہوگی اور یہ بخش ہوگی دیکھیں جو روایت میں مغفرت یا بخش کی بشارت ہوتی ہے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جمی معاملات کے ساتھ اسے فضیلت کو کا حقدار بنتا ہوں لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا حدیث میں واضح طور پر فرمایا اب کوئی کہے میں نے صرف اتنا کلمہ کہنا ہے اس کے بعد سارے معاملات میرے اوپر جائیں وہ سارے حرام حلال سارے معاملات دیے اور میں میں نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا جاؤں گا یہ اصول تو کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا پھر یہ شخص جس کے بارے میں اگر کوئی یہی روایت لے کر اس کو یوں کہ جنت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو دیگر معاملات تو اس کے دیکھنے چاہیے اہل بیت اتحار پر اتنے ظلم زیادیاں کرنا یہ باتیں پھر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنا وہاں فوجیں بھیج دینا تین تین دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے وہ گھوڑے بندے ہوئے ہو جانا اور گھوڑوں کا وہاں پہ ناپاکی نجات نہیں کرنا ممبر اطہر پر نجاستے ہو جانا تین تین دن تک صحبائی کرام مسجد نبی شریف کے اندر کسی کی حاضری نہ ہونا اور وہ نماز پڑھنے سے روکے مدینے کی پاک دامن عورتیں جو وہ اپنے لشکر پر حلال کیا ہوا وہ اتنی برائیاں ہو جس آدمی کے اندر اور اس کے باوجود کہے کہ نہیں وہ ایک چونکہ فضیلت والی بات ہے اور وہ فضیلت بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس طریقے سے اس پر جو ہے وہ صادق نہیں آتی تو یہی کلیمات کہوں گا جو آج حضرت علیہ رحمن کہ جس کے سینے میں محبت رسول ہوگی یزید کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی یزید کے لیے اس کے دل میں نفرت اور عداوتی ہوگی اللہ ہمیں عشق رسول کی نعمت آمد. عطا فرمائے ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے مخصوص تیسری کول کا بھی جواب عناط کہ ماضی میں بڑا گناہگار تھا جی جی اور اب جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لی ہے مدری ماحول بھی اختیار کر لیا ہے کیا اب بھی جیسی کرنی ویسی بننی ہوگا معاملہ سب سے پہلے تو میرے اس بھائی سے گزارش یہ تھی کہ ان چیزوں کا اظہار نہ کیا کریں جی ٹھیک جی ہے کہ میں ماضی میں یہ تھا بلا ضرورت ہے بلا جہاں پہ کوئی شری وجہ ہے تو وہ ایک جدا بات ہوتی ہے اور جی وہ شری وجہ کیا وجہ بن سکتی مثال کے طور پہ کسی عالی مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گناہ ہوا اس کی تلافی کیسے ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آدمی اظہار کرے صحیح. یعنی بہت یہاں یعنی پہ ایک بات بھی ایس کروں گا بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آ, وہ آج فجر کی نماز میری رہ گی اس کو کبھی ابھی زور سے پہلے پڑھ لوں زہر کے بعد پڑھ لوں تو ایک تو نماز یوں چھوڑنا صحیح. یعنی کہ یہ گناہ ہے اب آپ اس کا اظہار, اظہار, اظہار کسی دوسرے رکھ. پہ بھی کر رہے ہو یعنی فکا تو ہمیں یہاں تک ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی کوئی پچھلی نماز بھی قزا کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں جیسے آپ عشاء کے علاوہ کسی اور ٹائم میں اپنے وطر قزا کر رہے ہیں تو اب وہ جو وطر کی آخری رکعت میں دعائیں قنوت کے لیے جو تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے وہ نہ بلند کرے اللہ اکبر یعنی اس وقت اللہ اکبر کر کے تک دعائیں پڑھنا شروع کر پتا ہونے لگے کہ آپ کون سے بھیر پڑھیں گے تو اب یعنی نہیں زہر کے بعد کوئی قزا کر رہا ہے تو وہ اس طریقے سے کرے گا لوگ کہیں گے یہ بھیر قزا کر رہا ہے یہ اس کے بھیتر اپنے جو ہے وہ اس نے کر لیتے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ گناہ کا اظہار یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو اس وقت تک گناہوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے جہاں تک ان کا یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا معاملہ ہے تو دیکھیں اگر گناہوں سے اس طرح توبہ کر لی ہے جیسی کرنے کا حکم ہے گناہ پر توبہ تو پھر اس کے تقاضے بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ توبہ بھی ضرور قبول فرمائے گا اور اس آدمی سے درگزر فرمائے گا کیونکہ حدیث میں جب یہ ارشاد فرما رہے کہ اطائیب من اعظم بھی گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسا گناہ کیا ہی نہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جگہ ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمائے کہ جس نے توبہ کی پھر نیک عمل کیے اور پھر ایسا نیک عمل پر کان عمد رہا اللہ تعالی ایسے بندوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے ایسوں کی اب وہ توبہ کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اگر کوئی آدمی ایسے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جس کے حق کسی اور سے بھی متعلق ہے ایک ہے نماز چھوڑی تو نماز سے توبہ کی کہ اب نہیں چھوڑوں گا جو ذمے ہیں اس کو یہ پڑھتا رہے کوشش کرتا رہے اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ बढ़ زائی बढ़ زائی बढ़ عمری پڑھتا थी थी थी رہے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے تاکہ اس کی یہ بھی پوری ہو جائے زکات والے معاملے سے توبہ کی ہے تو زکات جو پچھلی رہتی ہے اس کو ادا کرے یہ نہیں کہ اب میں نے توبہ کر لی پچھلا سارا کچھ کلیئر ہو گیا ایسا نہیں ہے وہ اس کے ذمے ہے اسی طرح اگر کسی نے کسی مال چورایا یا کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بھی مالی طور پر معاملہ کیا ہے یا کسی کی عزت اس نے خراب کی جو ہم نے پہلے باتیں یہ ذکر کی ہیں تو اب اس کا معاملہ اس کے حق سے مل چکا ہے یعنی اس کو حقوق الباد کا معاملہ بھی آ چکا ہے تو یہ اس سے معافی بھی مانگے گا معافی اس سے معافی بھی مانگے جس نے کسی کو گالیاں دی برا بلا کا جو اس, تو اس سے معافی مانگ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے اس سے بھی معافی مانگ لے اور کسی کا مال دبایا ہوا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے توبہ کر, کر لی اب میرا پچھلا معاملہ کلیئر ہے یہ اس کا مال اس کو واپس حتیٰ کہ چوری کیا کوئی بھی کسی طرح ہے اور اس کے لیے بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا بعض لوگ یہ بھی گھبرا جاتے ہیں اب اس کو بتائیں گے کہ میں نے آپ کی اتنی چوری کی تھی یہ اتنا یہ ہے کہ وہ مال کسی طرح اس کی ملکیت میں داخل کر دیا چاہے چاہے اس کو توحفہ کہہ کے دے دیا اس کے ویسے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی اس کے پاس یعنی اس کی ملکیت میں چلی گئی صحیح وہ نہ رہے ہوں اس کے بورسا کو تلاش کیا جائے یعنی یہ تقاضے اس کے ہیں اگر یہ آدمی پورے کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور اس کتاب کو بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت عطا فرمایا مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو اپنی میں قبول و منظور فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو علحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم